اللہ, اللہ, جی خلق و و اللہ ہی ہے وہ جس نے کہ پیدا کی آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی فاخرات اور پھر نکالا اس کے سے پانی کے سے کی شکل میں تمہارے لیے رزق بس سخل القم الفول کا لے تجریا پھر اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں دریا میں اس کے حکم سے بسخر القم الحار اور اس نے مسخر کر دی تمہارے لیے دریا اور نہریں اور چشمے وہ سخر القم الشمس اور قمر دائے بین اور تمہارے لیے مشخر کر دیے ہیں سورج کو بھی مشخر کر دیا چاند کو بھی کہ وہ ایک دستور کے مطابق برابر چل رہے ہیں مسلسل چل رہے ہیں وہ شخل القم الحار اور مشخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو اب یہ تمام چیزیں جو ہے اس لیے بجوائی جا رہی ہیں کہ یہ تمام جو قواعد طبیہ ہیں یا اجرام فلکیاں ہیں ان سب کو اس کام میں اللہ نے لگا رکھا ہے کہ جس سے اس دنیا کے اندر جو حیات ہے اس کی تمام لوازم اور اس کی ضروریات پورے ہو رہے ہیں اور اس حیات کے اندر چوٹی کی حیات انسان کی ہے تو گویا کہ یہ ساری بساط ہم نے تمہارے لیے بچھائی ہے جیسے سورہ بقرہ کے تیسرے رکو میں بھی آیا تھا خلق لکم ما محفل درد تمہارے لیے بنایا ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے اور زمین کی بساط بچھانے کے لیے ظاہر بات ہے اللہ تعال نے اس سے پہلے جو بھی جس کو وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا تو وہ اس دھماکے کے بعد سے جو ساری گیلیکسیز بنی ہیں یہ سب آخر کہا زمین کی تخلیق اور زمین میں پھر حیات اور حیات کی بلند ترین شکل حیات انسانی تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مسقر کی گئی تمہاری ضروریات کے بہم رسانی میں لگی ہوئی ہیں وہ آتا کو منکل ماسال تم ہو اور اس نے تمہیں دی ہیں وہ تمام چیزیں جو تم اس سے مانگتے ہو مانگتے ہو یا تم نے مانگی ہے اب اس میں بھی ایک ہے شوری طور پر مانگنا مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی مانگا لیکن نمبر ان کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں شور بھی نہیں ہے ہمیں تو اب پتا چلتا ہے اس چیز کے اندر فلاں وائٹمن بھی ہیں اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے ہمیں کیا پتا وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی تھیں اور ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ سارا جو, جو ضروریات ہیں ہماری اس کو فراہم کیا ہوا تھا یہ تو ہم جو ہیں بڑی اپنی جو تیر مار رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہم پر کھلتا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہماری کیا کیا ضرورتیں کس کس طور سے پوری کی ہے اور کتنی لانگ چینز ہیں وہ کاز اینڈ افیکٹ کی کتنے لمبی لمبی چینز ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے جن کا ہمیں شعور بھی نہیں تو تم نے چاہے مانگا ہے شعوری طور پر اور چاہے مانگا ہے اپنے وجود میں اپنے وجود کی حیثیت سے سائی بن کر تم نے ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے گویا کے سوال کیا ہے وہ ان تاؤ نعمت اللہ تو سوہا اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو احساس نہیں کر سکو گے تمہاری بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو ام ال انسان اللہ کفار یقیناً انسان جو ہے بڑا ہی ظالم نا اور بہت ہی ناشکر ہے کفار یہ کفار نہیں ہے کافر کی جمع نہیں ہے فعال کے وزن پہ کفار بہت نا شکرہ والے کا سیلا وار ابراہیم و رب جا بلد آمینا یہ جی سورہ بقرہ کا جو رکوع تھا پندرہواں اس سے ملتا جلتا یہ مضمون آ رہا ہے اور یاد کرو جب کہ کہا تھا ابراہیم نے اے میرے رب اس گھر کو اس شہر کو مکے کو بلد الآمین البلد آمنا اس کو بنا دے امن کی جگہ و جن و بنی یا اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم بتوں کی پرستش کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی گمراہی رہی تھی جیسا کہ میں نے عرض کیا پری ابراہمک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کی تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرک تھا بت پرستی تھی قوم نوح کی بھی وہی تھی قوم حود کی قوم صالح کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بت پرستی تھی انہوں نے بتوں کو توڑا ہے بہت بڑا بت خانہ تھا پھر وہ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے پھر ان کے یہاں وہ سیاسی شرک بھی تھا کہ نمرود جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں نہ ممنوع قرار دے دوں تو اس میں فرمایا بھائی اس قال ابراہیم اور رب جاض الام عرب ہمارے عرب میرے اس شہر کو تو ایک امن والا گھر شہر بنا دے وجنوبنی وہ بنی اور میری, مجھے اور میری نسل کو جس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں اس سے بچائے رکھتے ہم بتوں کی پرستش کریں رب ان کثیرمنس پروردگار ان بتوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو انسانوں کی عظیم اکثریت کو گمراہ کیا ہے فمن طبی فن نہ تو جو کوئی میری پیروی کرے میں نے شرک سے اجتناب کیا میں نے تمام ہر نو کے شرک سے میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اب جو لوگ اسی طرح میرے راستے پر چلیں اسی طرح شرک سے دور رہیں توحید کے راستے پر گامزن رہے وہ تو میرے ہیں ہی مجھ ہیں ان کے ساتھ تو تیرا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا لیکن وہ من آسانی جو میری نافرمانی کرے غلط راستے پر چلے فا غفور الرحیم تو تو غفور الرحیم ہے اب یہ بھی سمجھئے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہ گاروں کے لیے بھی حضرت عبدالابراہیم اباہ الحلیم منیب یہ الفاظم پڑھ چکے ہیں بہت ہی یعنی نرم دل بہت شفیق بہت رروف اور یہی وہ انداز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن ان تواز ہوں فن میں بادق وہ ان تفصیل نہ ہوں اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں جس طرح چاہے عذاب دے تیرا اختیار مطلق ہے لیکن اگر تو معاف کر دے تو, تو بہرحال تیرے اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اعتراض کر سکے تجھے ہر شے کی قدرت اور اختیار حاصل ہے تو یہاں بھی وہی انداز ہے ممن تبیانی فعن نہمن آسانی فعن کا غفور الرحیم ربنا من اے رب ہمارے میں نے اب یہاں ربنا آ گیا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شامل ہو گئے ابھی تک اس میں رب رب چل رہا تھا ربنا اِن عصل تو من ضروری میں نے اپنی اولاد اپنی نسل کی ایک شاخ کو من ضروری اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے بے واد ان غیر زیم اس وادی غیر زیت ذرا میں جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا کوئی نباتات نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے کچھ نہیں ہے بالکل ایک بنجر علاقہ ہے کوئی پیداوار نہیں ان دا تل محرم تیرے پاک گھر کے پاس تیرے محترم گھر کے پاس جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارض کیا تھا بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر ہے البتہ یہ کہ امتدادِ زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ سیلاب کی وجہ سے ساری, ساری بہ گئی تھی اس کی دیواریں صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھیں وہ باقی تھیں جن کی یہ تعبیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بھائی اس غیر فو ابراہیم القواعدہ بل بی و اسماعیل ربنا تقبل منا ان کا انتع العلیم تو تیرے اس محرم محترم گھر کے پاس میں نے لا کر اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے بنا لے یقیم اسلح اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں فج الف من سے تحوی عل تو اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے لوگ آئیں ان کے پاس اور ان کے ان کے, ان کے کوئی حدیے پیش کریں اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے رسق کا بندوبست پیش ہو جائے فج الف من سے تحوی علیہ تو, تو اب کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ورزم نہ ثمرات اور ان کو رزق ب پہنچا میموں کا لال لہم تاکہ وہ شکر کر سکیں ربنا ان کا تالم و مانفی و اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ کے ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کے ہم ظاہر کرتے ہیں وَمَا شَئِن فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي <السَّمَعَة> اور اللہ پر تو کوئی شعبی مخفی نہیں رہ سکتی نہ آسمان میں نہ زمین میں الحمد للہ بلی کے بل اسماعیل اب صحاح شکر کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے. جس نے مجھے عطا فرمائے اس بڑھاتے کے الر رغم اتنی بڑی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے علل کبر اسماعیل اور پھر ان کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی الحمد للہ بلی الل کے بر اسماعیل ابا شاخ مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے ان ربی رسمی یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے ربی جالنی صلاح پروردگار مجھے بھی قائم کر دے نماز کے اوپر مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا یعنی مجھے توفیق دے کہ نماز کا پوری طور سے قائم رکھوں تو امن ضروری اور میری نسل میں سے بھی میری اولاد میں سے بھی جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں رب بنا وہ تقبل دعا اور اے رب ہمارے اس دعا کو شرف قبول عطا فرما رب فرلی پروردگار بخش دے مجھے ول والدیا اور میرے والدین کو ولی موم اور سب ایمان والوں کو یوم یقوم جس دن کے وہ حساب قائم کو تم ہر دن نہ سمجھو کہ اللہ تعالی غافل ہے اس سے کہ جو یہ ظالم کر رہے ہیں ان نما یہ تو اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہا ہے انہیں ان کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے رسی دراز کر رہا ہے بہلت دے رہا ہے ان نما یوخر اس دن کے لئے تشخص و فہد جس دن کے نگاہیں پتھرا جائیں گے محت عین مکن عین اسین وہ دورتے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اوپر ملے ہوئے ہوں گے ان کے سر لا یار تد و الام ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی جیسے نظریں پتھرا جاتی ہیں کسی ایک ہی جگہ پر خوف جب کیفیت ہوتی ہے خوف کی تو نگاہ کسی ایک جگہ پر جم کر رہ جاتی ہے اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتی وہ افواظ افعدہ اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے یہ میدان حشر کا نقشہ ہے اس میدان حشر میں جو لوگوں کا حال ہوگا وہ یہ ہے محت عیم ہوئے ہوں گے مقرئر روس اپنے سر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے شاید کے اوپر سے کوئی کڑک ہو کوئی اور اس طرح کی آوازیں ہوں نہ یر الیہن و ان کی نگاہیں ان کے طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی وہ آفت ہم ہوا اور ان کے دل ہوا ہوں گے وہ اندر اور اے نبی خبردار کر دیجئے لوگوں کو یوم یاتی عذاب کہ جس دن وہ عذاب آئے گا ان پر فیقول الزین غلم تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی ربی شخیات کی تھی ربنا اخرنا الاجل ناجل قریب پروردگار ہمیں ذرا مؤخر کر دے کچھ تھوڑی سی مہلت دے دے اس وقت کو ذرا ٹال دے اس گھڑی کو ذرا مؤخر کر دے نجب دعوت کا ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے لبیک کہیں گے ہم تیری دعوت کو پر لبیک کہیں گے ورنہ طبی رسول اور رسولوں کی پیروی کریں گے اولم تک اکثر تو کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قصبے کھایا کرتے تھے من قبل پہلے ما لکم من زوال کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے ہماری حکمت حکومت ہماری ثقوت ہماری طاقت ہمارا دبدبا ہمارا یہ ساز و سامان ہماری یہ جائیدادیں ہماری یہ شان و شوقت اسے کہاں سے زوال آ جائے گا اولم تکن اقسم تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل پہلے مالکم من زوال تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں بسکن فی بساکر لذین ضلع اور تم رہے انہی لوگوں کی انہی قوموں کے مسکنوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا انفسا ہوں اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آخر یہ جو علاقے تھے اس میں قوم عاد آباد تھی کہیں قوم سمود آباد تھی کہیں یہ قوم مدین آباد تھی کہیں یہ اور جو لوگ شہر تھے جن میں کہ حضرت لود کو بھیجا گیا وغیرہ وغیرہ تو تم رہے انہی بستیوں میں ان لوگوں کی کہ جن لوگوں نے ظلم لیا اپنے اوپر وہ تبیے نہ رکھوں کیسا پھالنا بھیم اور تمہیں اچھی طرح تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا سلوک ہوا ان کا ان کے ساتھ ہمارا کیا انجام ہوا ان کا وہ درمناقب المسال اور ہم نے تمہارے لیے امثال بھی اور مثالیں بھی بیان کر دی تھی ان کے حالات و واقعات پوری طرح کھول کر سنا دیے تھے پر ذکر ہوں بےلہ جو الفاظ آ چکے ہیں اللہ کے دنوں کے حوالے سے ان کو نصیحت کیجیے وہ قد اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلی تھیں جیسے تم چالیں چل رہے ہو اے قریش تو انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں چالیں چلی نوہ کے قوم نوہ کے سرداروں نے اور قوم آد کے سرداروں نے اور قوم سمود کے سرداروں نے چالیں چلی تھی قوم شعیب کے سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی تمہیں, تمہیں سنا دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تمہارا پناہ تو ہم کبھی کا تمہیں رجم کر چکے ہوتے یہی بات آج تم نے محمد سے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کون سی کوئی نئی بات ہے جو تم نے کہی ہے وہ مکر مکرم انہ مکرم اور اللہ ہی کے ہاتھ میں قدرت میں ان کی کل چال ہے جو چالے بھی وہ چلتے ہیں اللہ تو احاطہ کیے ہوئے ہیں کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی اس کی مرضی اور اس کے اذن کے بغیر وہ انکانہ مکر عمل تدور امین الجمال اور واقعیت یہ کہ ان کا مکر ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے ان کے مکر سے ان کی چال سے ان کی سازش سے ان کی ریشہ دوانیوں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی چال جو ہے اللہ کا کی جو مشیت ہے اس میں سر وہ فرق نہیں آ سکتا پہاڑ نہیں چل سکتے فلا سبن اللہ مخلف واد ہی رسولا تو ہر گز مت سمجھنا کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا یہاں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کی بجائے رسول جمع کا صیغہ آ رہا ہے سارا کہ یہی داستان دہرائی گئی ہے ہر مرتبہ اور رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ مستقل وعدہ رہا ہے کہ بالآخر مدد تمہاری ہوگی قتم اللہ رسولی اللہ نے طے کیا ہوا لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالبہ کر رہے ہیں یہ تو اللہ نے طے کیا ہوا البتہ درمیان میں پونچھ نیچ آئے گی تکلیفیں آئیں گی آزمائشیں ہوں گی اور وہ سارے معاملات ام ہسفت یاتم بسین خلو من قبل کریم اسی طرح کا معاملہ جو ہے مِنَ الْخَوْفِ یہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ پختہ یہی ہے بالآخر فتح جو ہے وہ اللہ اپنے رسولوں کو دے گا کامیاب وہ ہوں گے ان کی قومیں جنہوں نے ان کو جھٹلایا ان کی نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوئی اور ان کا انجام جو ہے جو بھی ہوا وہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں ان اللہ عزیز الد انتقام اللہ تعالی زبردست ہے انتقام لینے والا ہے یوم تبد الرد جس دن کے زمین بدل کر کر جائے گی کچھ اور یہ جو قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اس کا میں نے پہلے سے ہلکا اشارہ کیا ہے بعض مواقع پر زمین یہی ہوگی لیکن اس کو کھینچا جائے گا دکھ الارض ارد و نکن نکا کوٹ کوٹ کر کوٹ کوٹ کر اور کھینچ کر وزن الارض و مدت زمین کو کھینچا جائے گا یہی زمین جو ہے اس کو کھینچ دیا جائے گا اور اس کو بہت وسیع کر دیا جائے گا اور پھر اسی کے اندر سے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اللہ عالم جو اس کے اندر لاوا موجود ہے اب بھی موجود ہے وہی وہ ظاہر ہو جائے گا وہ جہنم یہ جو کچھ بھی قسطہ زمین ہے برسر زمین ہوگا تو کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا اس نظام سماوی و ارضی کے اندر یوم تبدل الارض و غیر الارض جس دن کے ہم بدل دیں گے اس زمین کو اس زمین کے سوا کچھ اور کچھ اور شکل ہو جائے اس کی ہوگی زمین وہی لیکن اس کی صورت یہ نہیں ہوگی بس سماوات اسی طرح آسمانوں کے نظام کے اندر بھی تغیر و تبدل ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے دیکھا وہ الشمس میرا شمس و میں آیا ہے چاند اور سورج یکجا ہو جائیں گے یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے ایک کتاب حال ہی میں چند سال ہوئے لکھی ہے ایک صاحب نے جو کہ ہیں ہے میکینکس آف دی ڈومز ڈے اس پر میرا پیش بھی ہے تو اس میں بات چیزیں ایسی آئی ہیں جس سے پہلے جس کی طرف توجہ نہیں ہوئی ہے لیکن بعض انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں وہ قابل اور ضرور ہیں کہ اصل میں اس کائنات کے اندر کسی گیلکسی کی یا کسی ایک حصے کی موت واقع ہو جاتی ہے پھر کسی اور حصے کے اندر اس کی زندگی کا ظہور ہو جاتا ہے تو یہ جو قیامت ہماری دنیا کی آنی ہے تو اس کو اس سے نہ سمجھا جائے کہ کل کائنات ختم ہو جائے گی اس دن نہیں اس ہمارے حصے کے اندر جو بھی ہمارا ہے سولر سسٹم ہے جس کا کہ ایک فر جو ہے زمین بھی ہے اس کا نظام بدل جائے گا تلپٹ ہو جائے گا اس کا نظام تبدیل ہو کر زمین کی شکل بھی کچھ اور ہو جائے گی اور اس کا جو آیا کا نظام ہے فلکی اس کے اندر بھی تبدیلی ہو جائے گی یوم تبدنات و برض اللہ اور پھر یہ ظاہر ہو جائیں گے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو الواحد ہے القحاب ہے اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے وجارب کمل ملک و جا رب کمل ملکا اللہ تعالیٰ بھی آئے گا جو دور اجلاد فرمائے گا کیسے فرمائے گا ہم نہیں جانتے کیا اس کی شکل ہوگی ہم نہیں جانتے اللہ کے ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کی کرسی ہے اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں آج سوائے دنیا تک نزول ہر شب کو ہوتا ہے اللہ کا ہمارا ایمان ہے اس پر لیکن کیسے ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے اسی طرح اللہ زمین پر آئے گا نزول فرمائے گا اور اس وقت کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے اس وقت البتہ شاید حقیقت ہم پر منقش ہو جائے گی تو اللہ آئے گا وجا رب کا ولبل وجیوم اور جہنم بھی نکال کر باہر کھڑی کر دی جائے گی یومت عمد الحاد القارجرمین یوم مقرر اور تم دیکھو گے مجرموں کو اس روز کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم ججیروں کے اندر شرابین قطر ان, ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے جو ان کو کھا رہی ہوگی ان کے جسموں کو من اور ڈھانکے لے رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ لیجی اللہ حک اللہ نفس ماں کا تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے دے ہر زی نفس کو ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ان اللہ سنی الحساب یقیناً اللہ تعالیٰ اللہ کو حساب دینے میں دیر نہیں لگے گی ہاد بلاغ الناس ولیون ضروری یہ ہے لوگوں کے لیے پہنچا دینا ابلاغ بلاغ تبلیغ یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے پہنچانے کی ذمہ داری محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے بعد محمد کی امت پر ہے اللہ صاحب سلاۃ وسلام کہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیا انہیں اب ان کے ذمے ہے تمام انسانوں کو پہنچانا ہادہ براغل ولی یون ضروری یہ ہے پہنچا دینا لوگوں کو اور یہ کہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں اس قرآن کے ذریعے سے بے ہی اس کے ذریعے سے یہ سورہ انام کی آج بھی نا... یاد کر لیجئے یہ اوہ حاضر قرآن لے ان ذری و من بلگ یہ قرآن میری جانی وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں بھی اس کے ذریعے سے اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے واحد اور تاکہ وہ یہ جان لے کہ وہ تو اللہ ایک ہی ہے واحد اکیلا بلے یزکر اور تاکہ جو ہوش مند و رقل والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیحت اخذ کریں صدق اللہ العظیم یہاں یہ سورہ ابراہیم بھی ختم ہوئی بھارت اللہ علی وم فلقرآلعظم و نفانی ویا بالآیات و وزلکل الحکیم